اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ, ليطهركم به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی, کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت تاری کر رہا تھا یہی تجربہ مسلمانوں کو احد کی جنگ میں پیش آیا جیسا کہ سورہ عال عمران آیت ایک سو چون میں گزر چکا ہے اور دونوں مواقع پر وجہ وہی ایک تھی کہ جو موقع شدت خوف اور گھبراہٹ کا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو ایسے اطمینان سے بھر دیا کہ ان پر غنود کی تاریخ ہونے لگی اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم چما دے یہ اس رات کا واقعہ ہے جس کی صبح کو بدر کی لڑائی پیش آئی اس بارش کے تین فائدے ہوئے ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کی کافی مقدار مل گئی اور انہوں نے فورن ہاؤس بنا بنا کر بارش کا پانی روک لیا دوسرے یہ کہ مسلمان چونکہ وادی کے بالائی حصے پر تھے اس لیے بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور زمین اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکیں اور نقل و حرکت بآسانی ہو سکے تیسرے یہ کہ لشکر کفار نشیب کی جانب تھا اس لیے وہاں اس بارش کی بدولت کیچڑ ہو گئی اور پاؤں دھنسنے لگے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست سے مراد وہ ہراس اور گھبراہٹ کی کیفیت تھی جس میں مسلمان ابتدار مطلع تھے صبری اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ جو اصولی باتیں ہم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہیں ان کی بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتوں سے قتال میں یہ کام نہیں لیا گیا ہوگا کہ وہ خود ہر ضرب کا کام کریں بلکہ شاید اس کی صورت یہ ہوگی کہ کفار پر جو ذر مسلمان لگائیں وہ فرشتوں کی بدت سے ٹھیک بیٹھے اور کاری لگے۔ واللہ آلم وبالسواب ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 اور مقتی خود ہی اپنے مال کا مختار ہے اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنائے گئے ہیں کہ اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جانفشانی اور جرت و جسارت کا کتنا حصہ تھا اور اللہ کی عنایت کا کتنا حصہ ان عذاب النار یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے یہ ہے تم لوگوں کی سزا خطاب کا رخ یقائق کفار کی طرف پھر گیا ہے جن کے مستحق سزا ہونے کا ذکر اس سے اوپر کے فقرے میں ہوا تھا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدَبَارِ اے ایمان لانے والو جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو وہم ان یولہم یومئذ دبره الا متحرف للقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء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 دشمن کے شدید دباؤ پر مرتب پسپائی یعنی آرڈرلی ریٹریٹ ناجائز نہیں ہے جبکہ اس کا مقصود اپنے عقبی مرکز کی طرف پلٹنا یا اپنی ہی فوج کے کسی دوسرے حصے سے جا ملنا ہو البتہ جو چیز حرام کی گئی ہے وہ بھگدر یعنی راؤٹ ہے جو کسی جنگی مقصد کے لیے نہیں بلکہ میز بزدلی و شکست خوردگی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس لیے ہوا کرتی ہے کہ بھگوڑے آدمی کو اپنے مقصد کے بنسبت جان زیادہ پیاری ہوتی ہے اس فرار کو بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی ایک شرک دوسرے والدین کی حق تلفی تیسرے میدان قتال فی سبیل اللہ سے فرار اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے سات بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے تباہ کن اور اس کے انجام اخروی کے لیے غارت گر ہیں ان میں سے ایک یہ گنا بھی ہے کہ آدمی کفر اسلام کی جنگ میں کفار کے آگے پیٹ پھیر کر بھاگے اس فیل کو اتنا بڑا گنا قرار دینی کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ ایک وزیلانہ فیل ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا بھگوڑا پن بسا اوقات ایک پوری پلٹن کو اور ایک پلٹن کا بھگوڑا پن ایک پوری فوج کو بدواس کر کے بھگا دیتا ہے اور پھر جب ایک دفعہ کسی فوج میں بھگدڑ پڑ جائے تو کہا نہیں جا سکتا کہ تباہی کس حد پر جا کر ٹھہرے گی اس طرح کی بھگدر صرف فوجی کے لیے تباہ کن نہیں ہے بلکہ اس ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے جس کی فوج ایسی شکست کھائے فلم تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا المؤمنين منه بلاء حسنا ان سميع پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے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 ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اب باز آ جاؤ تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا ارادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا ارادہ کریں گے اور تمہاری جمیت خواب کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشکین نے کعبے کے پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی کہ خدایا دونوں گروہ میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح آتا کر اور ابو جہل نے خاص طور پر کہا تھا کہ خدایا ہم میں سے جو برسرے حق ہو اسے فتح دے اور جو برسر ظلم ہو اسے رسوا کر دے چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی منہ مانگی دعائیں حرف بحرف پوری کر دیں اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون اچھا اور برسرے حق ہے